اے آمان والو میرے اور اپنی دشمنوہے کو دوست نہ بنا تم انہیں خبریں پہنچاتی ہو دوستی سے حالان کے وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کے تم اپنی رب پر امان لائے اگر تم نکلی ہو میری راہ میں جہاد کرنی اور میری رضا چاہنی کو تو ان سے دوستی نہ کرو تم انہیں خفیہ پام محبت بھیجتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو اور تم میں جو عیسا کرے بے شک وہ سیدھی راہ سے بہکا۔